اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے کا مرکز رحمانیہ کیسے دلائے بلے لی رحمانیہ مزید بورہ پہل کرنا چی ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضاء ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ و بالوالدین احسانا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 ومن قَلْبٍ لَا يخشع ومن نفس لا یکشاں ومن لَا ان لا دَعْوَةٍ لَا داعوت ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات تسبیحات و تقدیسات تحلیلات و تمجیدات اور تہنیعت و تکبیرات اور شکریہ کے سارے کلمات و صلی اللہ جلا جلالہ امن وال کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ابھی ابھی اللہ کے گھر میں آ کر مغرب کی نماز با جماعت ادا کی ہے اذان ہوئی تھی اس مسجد میں اور مہذن نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا تھا اور یہ آواز دور دور تک گئی تھی کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اے اپنے گھر میں بیٹھنے والے انسان اے اپنے کاروبار میں مصروف انسان اے اپنے دوست و احباب میں ملنے جلنے والوں میں مصروف انسان تیرے کاروبار سے بڑا اللہ ہے تیری تجارت سے بڑا اللہ ہے تیرے گھر سے بڑا اللہ ہے اور تیری مصروفیت سے اللہ بڑا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز پر قربان کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ مارنے والے نے ایک مرتبہ نعرہ نہیں مارا اذان شروع کی چار مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اور جب اذان ختم کرنے لگے تو اس وقت بھی یہ بتایا اور سمجھایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اے اذان سننے والے جب پیدا ہوا تھا تو پیدا ہوتے ہی تیرے دائیں کان میں اللہ اکبر کا نعرہ سنایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دی گئی تھی اور تجھے سمجھایا اور بتایا گیا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ اللہ کی توفیق ملی مجھے اور آپ کو کہ اللہ نے ہزاروں لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو منتخب کیا اور اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی یہ میرا اور آپ کا اللہ پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہزاروں لوگوں میں سے منتخب کیا دعوت دی اپنے گھر میں بلایا اپنی ایمان سے بتائیے کہ اگر وزیر اعظم یا پاکستان کے صدر اگر آپ کو اپنے گھر میں بلائیں تو آپ جائیں گے نہیں جائیں گے ٹال مٹول سے کام لیں گے کبھی بھی نہیں اللہ تعالی روزانہ اپنے گھر میں اپنے بندوں کو پانچ مرتبہ بلاتے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے بڑی شہادت کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی یہ عظیم بڑی توفیق ہوتی ہے کہ ہم اذان سن کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں پھر مزید اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ نماز سے فارغ ہو کر بھی ہم کچھ دیر کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں اپنے گھر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دو چیزیں پوری شریعت کو پورے دین کو پورے اسلام کو دو چیزوں کے اندر بند کیا جا سکتا ہے نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے محراب و ممبر سے غیر شعوری طور پر حقوق اللہ تو خوب بیان ہوئے ہیں حقوق اللہ خوب بیان ہوتے ہیں لیکن ہمارے محراب و منبر سے حقوق العباد بہت کم بیان ہوتے ہیں یا تو ہوتے ہی نہیں یا بہت کم بیان ہوتے ہیں نماز کے بارے میں تو بہت سنا ہے روزے کے بارے میں بہت سنا ہے حج اور عمرے کے بارے میں بہت سنا ہے لیکن حقوق العباد غیر شعوری طور پر بیان ہی نہیں ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ والدین کو اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں اور اولاد کو والدین کے حقوق کا پتہ نہیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ نہیں شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں اور بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں یہی وجہ ہے کہ گھر گھر میں جھگڑا ہے چھوٹوں کو بڑوں کے حقوق کا پتہ نہیں اور بڑوں کو چھوٹوں کے حقوق کا پتہ نہیں یہی وجہ ہے کہ آج بڑوں اور چھوٹوں کی لڑائی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے چل رہی ہے گھر گھر میں جھگڑا گھر گھر میں جھگڑا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق العباد بتائے ہی نہیں گئے ہمیں حقوق العباد سمجھائے ہی نہیں گئے اور آپ حیرت کریں گے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اللہ کو ایک مان لینے کے بعد اللہ کو اس کی ذات و صفات میں ایک مان لینے کے بعد حقوق اللہ اتنے اہم نہیں ہے جتنے حقوق العباد زیادہ اہم ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا اگر آپ کی توجہ مجھے حاصل رہی تو اللہ کی توفیق سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ اللہ کا ایک حق جو سب سے بڑا حق ہے توحید الہی اللہ کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا اس حق کے بعد اللہ کے جتنے بھی حق ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے حقوق العباد زیادہ اہم ہیں آئی تھی جی بات سمجھ میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور ترمدی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے تو صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم الحو ولا دینار الحو ولا متاع الحو مفلس فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو روپے پیسے نہ ہوں و متاع نہ ہو وہ مفلس آدمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط سمجھے میں دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر بتائیے آخرت کا مفلس کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی میری امت کا مفلس من وہ ہے یتی یوم القیامہ جو قیامت کے دن آئے گا اس حال کے اندر کہ بس دن سیامن و زکاتن اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی نمازیں پڑھتا ہوگا اس کے پاس روزے بھی ہوں گے اس نے زکاتیں بھی دی ہوں گی حج بھی کیے ہوں گے عمرے بھی کیے ہوں گے اپنی نمازوں کے ساتھ اللہ کی وارتا ہمیں پیش ہوگا نمازیں کوئی کم ہیں کیوں جی صبح سے شام تک کتنی نمازیں پانچ نمازیں ہیں ثواب کتنا ہے بھائی یہ تو پتہ ہے نا ماشاء اللہ سب کو ایک نماز دس کے برابر ہم ایک مرتبہ فجر پڑھتے ہیں اللہ لکھواتے ہیں کہ اس نے کتنی مرتبہ فجر پڑھی دس مرتبہ فجر دس دفعہ ظہر دس دفعہ اثر دس دفعہ مغرب دس دفعہ عشاء کل نمازیں کتنی ہو گئیں؟ پچاس نمازیں ایک دن کی صحیح جی کاروباری علاقے میں مسجد ہے اور ساری کاروباری ساتھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی کیلکولیشن موبائل اور کیلکولیٹر والی نہیں ہوگی سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے ایک دن کی پچاس نمازیں اور دس دن کی بھائی دور زور سے ذرا بتائیں پانچ سو پکی بات ہے ایک دن کی پچاس نمازیں دس دن کی سب کا اختلاف ہے اس میں پانچ سو چلے جی پانچ سو مال لیتے ہیں بعد میں کیلکولیٹر میں دیکھ کے بتائیے گا اور تیس دن کی ایک مہینے کی کتنی ہو گئی پندرہ سو نماز ایک مہینے کی پندرہ سو نماز اور پندرہ سو نمازیں اللہ اکبر ایک سال کی کتنی ہو گئی پندرہ سو کو ذرا بارہ سے ملٹی پلائی کریں اکبر کتنی اٹھارہ ہزار یہ صحیح ساتھی لگ رہے ہیں انہوں نے صحیح بتایا ہے وہی ہاتھ کھڑا کر کے بتائی ماشاء اللہ نمازیں ہیں ایک سال کی اٹھارہ نمازیں یہ صرف فرض کی بات ہو رہی ہے سنتوں کی بات نہیں ہو رہی ایک سال کی اٹھارہ نمازیں اور کسی کو اگر دس سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اٹھارہ کو ذرا دس سے ملٹی کریں ایک لاکھ نمازیں دس سال ہمارے محترم بیٹھے ہوئے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اللہ اکبر کسی کو پچاس سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے ہوئے نہیں ہوئے بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اندازہ تو لگائیں صرف نمازیں فرض کی بات ہو رہی ہے فرض کی بات سنتیں الگ الگر الگ تراویاں الگ رمضان میں تو ایک فرض ستر فرضوں کے برابر وہ حساب الگ تراویاں الگ تراویاں رمضان میں نفل پڑھتا ہے لیکن فرض لکھے جاتے ہیں وہ الگ اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر وہ نمازیں الگ یعنی صرف بندے کی نمازیں اتنی ہوں گی کہ لاکھوں نمازیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے گا سمجھ آ رہی ہے کوئی بات یہ تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے یہ صرف زور اثر کی نماز پیش نہیں ہوگی اللہ کو بلکہ لاکھوں نمازیں ایک نمازی پیش کرے گا اور اسی طرح روزے بھی ہوں گے سکات کا اجر ثواب بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ حجر عمرے بھی ہوں گے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی ہوگا کتنی نیکیوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی میری امت کا مفلس من وہ ہے یوم القیامتی جو قیامت کے دن آئے گا اپنی نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ حج کے ساتھ عمروں کے ساتھ اپنی نیکیوں کا امبار لے کر کے آئے گا لیکن ہوگا مفلس اللہ کے پیغمبر یہ تو مفلس نہیں ہے بڑا سیٹ آدمی ہے آخرت کی ایک کرنسی ہے آخرت کی بھی کیا ہے کرنسی پاکستان کی کرنسی کیا ہے روپیہ سعودی عرب کی کرنسی ریال سینا اور دبئی کی کرنسی ترہم آخرت کی بھی کرنسی اس کا نام کیا ہے نیکی آخرت کی کرنسی کا نام کیا ہے بھائی نیکی اس کے پاس نیکیوں کا امبار ہوگا لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مفلس ہے اللہ کے پیغمبر کون سی چیز ہے جس نے اس کو مفلس بنا دیا اتنی نیکیوں کے ساتھ اتنی زیادہ کرنسی کے باوجود یہ آخرت کا مفلس ہے فرمایا ہاں یہ اتی قد شتما وزا نمازیں بھی پڑھی ہوں گی روزے بھی رکھے ہوں گے حج بھی کی ہوں گے لیکن اپنی اس ساٹھ ستر سالہ زندگی میں کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی چغلی کھائی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کا مال دبایا ہوگا کسی کی عزت اتاری ہوگی کسی کا خون بہایا ہوگا اس نے یہ گناہ بھی بہت کیے ہوں گے جن کا تعلق ہے حقوق العباد سے بہت توجہ فرمائیے گا میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ شریعت کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اللہ کا جو ایک سب سے بڑا حق ہے اس کو ایک ماننا اس حق کے بعد اللہ کے جتنے بھی حق ہیں وہ حقوق العباد سے کم تر ہیں جرم بھی کیے گناہ بھی کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے گالی دی تھی اور اللہ نے قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں قاضی بن کر فلاد الفاظ کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا فمین عمل اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر اچھا عمل کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا ایک ذرے کے برابر برا عمل کیا ہوگا سامنے آ جائے گا عبد انصاف کے ترازو اللہ قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ فرماتے ہیں ببو ضیا الکتاب اور جب اعمال نامہ کھول کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا جانتے ہیں اعمال نامہ اللہ نے دو مووی میکر ہر انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں دو مووی میکر نام معلوم ہے ان کے کیا ہے جی کاتبین یعلمون ما تفعلون دو ایسے مووی میکر ہیں دونوں کاندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرے کی آنکھ مسلسل دیکھ رہی ہے اپنی ایمان سے بتائیے جب کیمرے کی آخ کہیں لکھا ہوا ہو دیوار پر کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کون سا سیدھا ہو جاتا ہے صحیح. نا شادی ہال میں کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھاتے کھاتے اگر اچانک مووی میکر آ جائے اور آپ کی لائٹ آپ کے اوپر لائٹ لگا کر اور آپ کو فوکس کرے کیمرے سے تو اگر کھانا اتفاق سے زیادہ نکل جائے تو گھبراہٹ ہو جاتی نہیں ہو جاتی ارے پورے خاندان میں دیکھیں گے لوگ اتنی پلیٹ بھری ہوئی تھی وہ کیا بالکل ہی ناشتہ بھی نہیں کر کے آئے تھے لوگ باتیں بنائیں گے اب آدمی صحیح ہو جاتا ہے کیوں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے بڑے اچھے انداز سے کھاتا ہے اس سے اس سے زیادہ مہذب کوئی نہیں ساری بدتمیزیاں ختم کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ فرماتا ہے دن ہو یا رات ہو غمی ہو یا خوشی ہو تیرا بچپن ہو تیری جوانی ہو تیرا پچپن ہو تیرا بڑھاپا ہو تو آ رہا ہو جا رہا ہو تو کھا رہا ہو پی رہا ہو سو رہا ہو تیری ہر ہر حالت تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی فلم تیار ہو رہی ہے ایک مووی تیار ہو رہی ہے تیری پوری زندگی کا بائیو ڈیٹا تیار ہو رہا ہے اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میں آج حساب بعد میں کروں گا میں فیصلہ بعد میں کروں گا کتابک اپنا مال نامہ پڑھ اللہ مووی چلا دیں گے یہ عمال ناما, یہ کرتو دیکھ لے کفا و نف سیکل یو کا ہسیبہ اور خود اپنا حساب کر لے اور بتا دے کہ جنت میں جانے والے کام کر کے آیا ہے یا جہنم میں جانے والے کام کر کے آیا ہے وہاں کچھ نہیں چھپے گا اور یاد رکھیے یہ جو لین ل آ جائیں گے نا کہ اللہ ایک کہے گا اللہ گالی دی تھی ایک کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی ایک کہے گا اللہ دھوکہ دیا تھا ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے دھمکایا تھا ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے ڈرایا تھا اللہ کیا چاہتے ہو بھائی وہ کہیں گے اللہ ہمیں انصاف چاہیے آج عدل و انصاف کے تقاضے پورے فرما اللہ ہاں انصاف تو ایسا ہوگا اللہ اکبر مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسا انصاف کریں گے حتی لشات من الشات الحقوق الى اللہ فرمائے گا کہ انسان تو انسان جانوروں کو بھی میں ان کے حقوق دلواؤں گا اللہ جانوروں کو کیسے حقوق اللہ جانوروں کو بھی زندہ کرے گا میدان محشر میں اور اللہ فرمائے گا کہ جس سینگوں والی بکری نے مونڈی می مونڈ بکری کو بے سینگی بکری کو دنیا میں اگر ٹکر ماری تھی نا تو آج میں اس کو بھی زندہ کروں گا اللہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا میں مونڈی بکری کو سینگے دے دوں گا اور سینگوں والی بکری کی سینگے چھین لوں گا اور اس مونڈی بکری سے کہوں گا میں نے تجھے سینگے دے دی ہیں ٹکر مار لے بدلہ لے لے اس لیے کہ آج بدلے کا دن ہے ماری کی یہ امید میں بدلے کے دن کا مالک ہوں تو جب جانوروں کو ان کے حقوق دلا دیے جائیں گے تو انسانوں کو نہیں دلائے جائیں گے تو یقین جانیے انسان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے اس دن بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا اولاد ماں باپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہوگی, ہوگی ماں باپ اولاد کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہوں گے بیوی شوہر کے خلاف کھڑی ہوئی ہوگی, ہوگی شوہر بیوی بی کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا بیوی بی کہے گی یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی شوہر کہے گا یا اللہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی ے گی اللہ یہ ماں باپ ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور ماں باپ کہیں گے اللہ یہ اولاد ہے اس نے یہ زیادتی کی تھی آپ کہیں گے مولی صاحب ماں تو ماں ہوتی ہے, باپ تو باپ ہوتا ہے یقین جانی کا قرآن کیا کہتا ہے سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے تعلقات ختم ہو جائیں گے اللہ دوست آپس میں دشمن بنے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہوں گے سارے تعلق ختم بھائی بھائی سے بھاگے گا. کہ یہ میں نے اس پر ظلم کیا تھا کہ میرے اوپر مقدمہ دائر نہ کر بھائی بھائی سے ماں باپ سے بھاگیں گے اولاد باپ سے بھاگیں گے اور اتنا خود غرض ہو جائے گا انسان بہت توجہ فرمائیے گا قرآن مجید کا سورہ معارج اللہ مجرم سے کہے گا کوئی خواہش ہے کوئی خواہش پھانسی دینے سے پہلے خواہش پوچھتے نا بھائی کوئی خواہش ہے تو بتا دو ہم نے بچپن میں سنا تھا ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی اس سے پوچھا کوئی خواہش ہے اس نے کہا نور جہاں کا گانا سنا دو اللہ پوچھیں گے کوئی خواہش ہے تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ ایک ہی خواہش ہے کیا خواہش وہ کہے گا یَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ یا اللہ میں نے اپنے بیٹوں کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر دی ان کے فیوچر کے ان کے مستقبل کو بنانے کے چکر میں اپنی آخرت میں نے برباد کر دی اللہ میری خواہش یہ ہے مجھے میرے بچوں کے بدلے مجھے چھوڑ دے اور میرے بدلے میری ساری اولاد کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے اللہ کا قرآن انتیسواں بارہ سورش اللہ فرمائے گا اپنے بدلے میں اور کس کس کو دے سکتا ہے کیا کہے گا صاحبت ہی اللہ مجھے چھوڑ دے میرے بدلے بیوی کو پٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے اللہ رمای گا اپنے بدلے میں اور کس کو دے سکتا ہے وہ کہے گا واقی ہی یا اللہ میرے بھائی میرے بدلے جہنم میں بھیج دے اور مجھے جنت میں بھیج دے اللہ فرمائے گا اور بتا اور کیا دے سکتا ہے وہ کیا کہے گا یا اللہ میرا پورا خاندان میرے میرے ماں باپ میرے چاچا تایا میرا پورا خاندان میرا کنبا میرا قبیلہ میری برادری میری سوسائٹی سب کی سب اٹھا کر کے میرے بدلے جہنم میں پھینک دے اور بس ان سب کے بدلے مجھے جنت میں بھیج دے کتنا خود غرض ہوگا اللہ فرمائے گا اور اپنے بدلے میں کس کس کو پھینکوائے گا جہنم میں وہ کیا کہے گا توجہ فرمائیے گا وہ من فل یا اللہ زمین پر جتنے بھی انسان ہیں جتنے مفتی ہیں جتنے امام ہیں جتنے ولی ہیں جتنے انبیاء و رسول ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے اور بس مجھے جنت میں سمجھی کتنا خود گرد ہوگا انسان اللہ کے خلاف مقدمہ اللہ تعالی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر رہے ہوں گے اللہ فرمائیں گے اے نمازی تیری نمازیں لاکھوں کی تعداد میں روزے لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن یہ لیندار آئے ہوئے ہیں ہاں اللہ آئے ہوئے ہیں ان کا حق مارا تھا ہاں اللہ مارا تھا گالی دی تھی ہاں اللہ دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان کو دینا شروع کر دو اللہ کیا دیں اس کے پاس جو نیکیاں ہیں نا یہ نمازیں باٹنا شروع کر دو نمازیں بٹ رہی ہیں روزے بٹ رہے ہیں زکات کا ثواب لوگ لے لے کر کے جا رہے ہیں اسی لیے میں رات کو کہا کرتا ہوں کہ رات کو بستر پہ آنے کے بعد ذرا سوچ لیا کریں کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے صبح سے شام تک آج کتنے لیندار بنائے ہیں اپنے آج کی تاریخ میں کتنے لیندار بنائے کس کس کی قیمت کی کس کس کی چگلی کھائی کس کس کا حق مارا کس کس کو دھوکہ دیا کس کس کو گالی دی یہ سب لیندار ہیں ہمارے جب یہ فرمایا ہے نمازی ہوشیاروزا رکھنے والے ہوشیار زیادہ نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے نمازیں پڑھ کر ان کی حفاظت کر لینا کمال ہے لاکھوں روپے کمائیں گلے میں ڈالتے رہیں اور پیچھے سے چور گلے سے پیسہ نکالتے رہیں آپ کے آج میں نے دس لاکھ روپے کمائے ہیں آپ کو لوگ کہیں گے بے وقوف پیسہ وہ ہوتا ہے جس کو نے محفوظ کر لیا جسے نے سیف کر لیا تو یہاں ڈالتا رہا یہاں سے لوگ نکالتے رہے کچھ نہیں ہے تیرے پاس نمازیں گئیں روزے گئے حج گئے عمرے قرآن مجید کی تلاوتوں کا سواب لوگ لے گئے ساٹھ سالہ ستر سالہ اسی سالہ زندگی میں کتنے ہم نے لیندار بنائے ہوئے ہیں سب لے کے جا رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا ساری نمازیں ختم حدیث اس کی کے الفاظ کیا ہیں فن ان فنیت حسنات اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قبلا ہی فیصلہ ہونے سے پہلے لیندار ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ لیندار آئے اور وہ لے کر کے چلے گئے لیکن اب بھی کچھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نہیں جائیں گے آج بدلے کا دن ہے ہم نہیں جانتے ہمیں بدلا چاہیے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو ساری نیکیاں ختم مفلس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مفلس کے بارے میں اللہ فرمائیں گے آج عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اس کے پاس اگر دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں تو اے میرے فرشتوں ان لیندار جو ہے نا ان کے گنا اس کے اوپر ڈال دو من حدیث کے الفاظ ہے من پھر وہ چلے جائیں گے اپنے گنا بخشوا کر کے اور یہ مفلس आदमी کھڑا ہوا ہے نوازیں بھی گئی روزے بھی گئے حج بھی گیا امرا بھی گیا اپنے بھی گنا اور اوروں کے بھی گنا اور اللہ تعالی فرمائیں گے سمتر فنار اللہ فرمائے گا اس مفلس کو اس فقیر کو جس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک آج ہم نماز پڑھ کے شیر بنے ہوئے ہیں جنت کے ٹھیکار ہیں ہم نماز نہیں چھوڑتے ہوں نماز نہیں چھوڑتے ہوں نمازی ہیں لیکن گالیاں بھی دے رہے ہیں نمازی ہیں دھوکے بھی دے رہے ہیں نمازی ہیں روزے بھی نہیں چھوڑے کبھی لیکن لوگوں کے حق مار کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نمازی ہیں روزے دار ہیں حج بھی کیے ہیں عمرے بھی کیے ہیں چگلیاں بھی کر رہے ہیں چغلیاں بھی کھا رہے ہیں دھوکے بھی دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ اور جنت کے ٹھیک دار اپنے آپ کو سمجھے, سمجھے ہوئے ہیں میرے دوست و میرے کو یاد رکھیے ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندے کا حق اللہ اپنے حق سے دس بردار ہو جاتا ہے یاد رکھیے گا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا اللہ تعالی فرمائیں گے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لو ابا اب حساب ہوگا کہ اس کی زندگی ساٹھ سالہ زندگی دس سال بچپن کے نکال لو پچاس سال میں اتنی نمازیں بنتی ہیں اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی نمازیں پوری پڑی ہیں فریش کہیں گے اللہ تھوڑی بہت باقی ہیں نہیں پڑی رہ گئی اللہ فرمائیں گے کوئی بات نہیں دیکھو اس نے نوافل ادا کیے ہیں ہاں اللہ کچھ نوافل ہیں اللہ فرمائے گا کوئی بات نہیں میں نے اس کے ان نوافل کو فرض کا درجہ دے دیا ہے اس کے فرض مکمل کر دو اللہ اکبر لیکن حقوق العباد والا جو معاملہ ہے وہاں پر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو لیندار کھڑے ہوئے ان کو راضی کر لے اور جا جنت میں ایک اور حدیث سن کر کے آپ حیران دے جائیں گے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں اور یہ حدیث بھی مسلم شریف میں موجود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا بے الطعام لا سلا تھا الطعام اگر کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں ہوگی یعنی بھوک لگی آپ کو گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا بیوی نے سامنے لا کر کے رکھ دیا ادھر نماز بھی کھڑی ہو گئی فرض نماز مسجد میں اور آپ بالکل مسجد کے برابر میں رہتے ہیں آواز بھی آ رہی ہے اگر ہم زیادہ متقی پر ہیزگار بنتے ہیں نا کچھ لوگ ہونے نہیں کھانا نہیں کھائیں گے پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جا کر کھانا کھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے کھانا چھوڑ کر تو اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا مسلم شریف کی صحیح حدیث لا تعلابی حضرت تاہم کیوں اذرا غور فرمائیے گا ایک طرف اللہ کا حق اور ایک طرف بندے کا حق اللہ کا حق یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے اور نماز پڑھ لے یہ کس کا حق ہے اللہ بندے کا حق کیا ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا سامنے آ ہے بندے کا حق یہ ہے نماز چھوڑ دے اور کھانا کھا لے اللہ کا حق بندے کے حق سے ٹکرا رہا حق کہتا نماز پہلے پڑھ بندے کا حق یہ ہے کہ کھانا پہلے کا بھوک لگی اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں جب بھی میرا حق تیرے حق سے ٹکرائے گا میں اپنا حق چھوڑ دوں گا اور تجھے تیرا حق دلوا دوں گا بہت توجہ فرمائیے گا کیوں اس میں بھی حکمت ہے دیکھیں نا کھانا سامنے آ گیا سب بیٹھے ہوئے بچے بیگم بیٹھی ہوئی کھانے پر اور آپ آ نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کا دماغ کہاں گیا ہوا یار بیگم نے ساری لیگ پیس تو نکال کے رکھ دی تھی ڈش پر وہ بچے تو چھوڑیں گے نہیں میرے لیے تو کوئی بچا بچا ہی ہوگا وہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی بریانی وہ تو سارے کے سارے لگے ہوئے ہوں گے ساری چکنی بوٹیاں ختم ہو جائیں نماز پڑھ رہا ہے دماغ کہاں گیا ادھر لڑوا تو نہیں اے میرے بندے پہلے کھانا کھا لے بعد میں جا کر نماز پڑھی ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد مسجد نبی کے برابر میں ان کا گھر تھا کھانا سامنے آ جاتا اور فرض نماز کی آواز بغیر اسپیکر کے زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے آواز گھر میں آ رہی ہوتی تھی عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میں کھانا پہلے کھاؤں گا اور نماز بعد میں پڑھوں گا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حضرت تاہم جب کھانا سامنے آ جائے تم نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرے اپنا حق لے لے میرا حق چھوڑ دے اسی حدیث کا دوسرا جملہ ولا واف ال پیٹ میں درد ہے واش روم جانا ہے پیشاب لگا ہے دو نمبر کے لیے جانا ہے اور وزو بھی ہے ابھی اور ادھر نماز کھڑی ہو گئی اب اللہ کا حق بندے کے حق سے پھر ٹکرا رہا ہے اللہ کا حقیقے نماز پڑھ تکلیف برداشت کر اور بندے کا حقیق ہے پہلے میں واش روم چلے جاؤں بعد میں نماز پڑھ اللہ فرماتا ہے اگر یہاں میرا حق ادا کرے گا نا تو میں تیری نماز قبول نہیں کروں जा باتھ روم جا وہاں پر فارغ ہو بے شک نماز نکلتی ہے تو ڈگل جائے اگر تو واش روم نہیں جائے گا مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا میں تیری نماز قبول نہیں کروں گا یہ مسئلہ ہے لا صلات بحضرت الطعام سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اللہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں نماز ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا وقوم قانی تین اللہ کا حق یہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو لیکن ایک بندہ ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھکا ہوا ہے بیمار ہے ٹانگوں میں درد ہے بندے کا حق یہ کہ میں تو کھڑا نہیں ہو رہا تکلیف ہے اللہ کا حق یہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھو اللہ کا حق بندے کے حق سے ٹکراتا ہے اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو سفر میں جاتا ہے آدمی بہت ساری مثالیں سفر میں جاتا ہے اللہ کا حق یہ ہے زہر کی کتنی رکاتے پڑھو چار پڑھو بندے کا کی یہ ہے سفر ہے سفر میں ٹائم نہیں ہوتا سفر کی سہوبتیں مشقتیں تکلیفیں ہوتی ہیں بندے کا کی یہ ہے کہ کچھ ریلیف ملنا چاہیے کچھ سہولت ملنی چاہیے اللہ کہتا ہے میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں اے میرے بندے زہر کی کل تک تو چار پڑھنا تھا نا آج صرف دو پڑھ لے اپنی ایمان سے بتائیے آپ اپنے گھر میں ہوں مسجد میں آئیں اور زہر کی اگر کبھی دو پڑھ لیں گے ہو جائے گی آپ کی زہر نہیں ہوگی لیکن سفر میں ہو جاتی ہی نہیں ہو جاتی کیا دو کا ثواب ملتا ہے اللہ رائے گا پڑے گا میرا بندہ دو رکھا ثواب میں چار کہیں دوں گا اس لیے کہ اس کا حق میرے حق سے جب ٹکراتا ہے میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں روزہ رکھا ہوا ہے آخری مثال دے رہا ہوں روزہ رکھا ہوا ہے روزہ روزے کی حالت میں اپنی ایمان سے بتائیے اگر کوئی شخص صرف ایک گھونٹ پانی کا پی لے اس لیے کہ گرمی اتنی سخت ہے پچھلے رمضان کو تو کتنے لوگ مرے اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی شسکے میں کوئی نہ شربت پی رہا نہ کولڈ ڈرنک پی رہا نہ پیپسی نہ سیون نہ دودھ نہ رو افزا صرف پانی کا ایک گھونٹ پی رہا ہوں اپنی ایمان سے بتائیے اس کا روزہ ہو جائے گا ارے ایک ہی تو گھونٹ پیا پی اگر بھوک زیادہ لگی تھی اس نے کہا یار میں کچھ نہیں کھا رہا صرف ایک سیب آیا یہ, یہ سیب میں چپکے سے ادھر منہ کر کے کھا لیتا ہوں بھائی روٹی ووٹی تو میں مغرب کے بعد بھی کھاؤں گا اس کا روزہ ہو جائے گا نہیں ہوگا نا چلیں چھوڑیں پورا سیب نہیں ایک بائٹ لیا ایک چک ہو جائے گا روزہ اللہ اکبر یہی روزے دار بندہ جب مسافر بنا کیا بنا جب مسافر بن اللہ پھر سفر کو بھی چھوڑیے وہ مثال الگ دوں یہی روزے دار بندہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن بھول گیا اور بھول کر کے ایک نیوالا نہیں کھایا پوری روٹی کھا لی مسئلہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں روزی کی حالت میں بھول گیا اور بھول کر کے پوری ایک روٹی کھا لی اور روٹی کھانے کے بعد بریانی بھی تھی بریانی بھی کھا لی میٹھا بھی تھا میٹھا بھی کھا لیا اوپر سے کولڈ ڈرنک بھی پی لی روزہ ٹوٹ جائے گا بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ نے ایک نیوالے سے پیچھے سے روزہ ٹوٹ گیا اور اب پوری بریانی پلیٹ اس نے کھا لی قورما کھا لیا کولڈ ڈرنک پی لیا آپ کہہ رہے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی کیوں نہیں ٹوٹے گا ٹوٹ جانا چاہیے نہیں ٹوٹے گا وہ شربت کا پورا جگ پی لے لیکن بھول کر کے پیے روزہ ٹوٹ جائے گا اب توجہ فرمائیے گا اللہ کا حق یہ ہے نہ کھائے نہ پیے بندے کا حق یہ ہے کہ میں بھول گیا تھا بھول جانا میرا حق ہے میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کھایا بھول کر کے کھایا اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے اس کھانے والے کو اس پینے والے کو اس کا دل کہیں چھوٹا نہ ہو جائے اللہ اس نے نہیں کھایا اس کو اللہ نے کھلا دیا اس کو اللہ نے پلا دیا اور اللہ نے کہا تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا تیرا پیڑ بھی بھر دیا اور تیرا روزہ بھی میں نے قبول کر لیا جب تیرا حق میرے حق سے ٹکراتا ہے میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں لیکن تجھے تیرا حق دلوا دیتا ہوں کیوں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیے گا میں پھر آگے بڑھتا ہوں اس نقطے کو سمجھ لیں اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں بندے کو اس کا حق دلوا دیتے ہیں توجہ فرمائیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنا حق لے لے بہت توجہ فرمائیے گا بندہ اپنا حق لے لے تو بندے کو فائدہ ہے نا اپنا حق چھوڑ دے تو بندے کو کیا ہے نقصان ہے اس کے مقابلے میں اللہ اپنا حق لے لے تو اللہ کو فائدہ کوئی نہیں کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات اللہ اپنا حق چھوڑ دے تو اللہ کو نقصان کوئی نہیں بہت توجہ گئے تو حدیث کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم أَنَّ آخر انسا کم و جن کم و رتبا و یابی تمہارے اگلے تمہارے پچھلے تمہارے انسان تمہارے جن قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے کے سارے انسان اگر یہ سب کے سب گراہ بن جائیں پاپی بن جائیں اللہ سے بغاوت کرنے پر آ جائیں اللہ فرماتے ہیں ماں نقسم ملکی شع میری سلطنت میری بادشاہت میں ذرا سی بھی کمی واقعی ہوتی اور فرمایا اگر یہ سارے کے سارے لوگ یہ سارے کے سارے لوگ متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں سب کے سب نیکوکار بن جائیں سارے مشرق واحد بن جائیں سارے بدعتی سیدھے ہو جائیں اور سب کے سب اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں اللہ فرماتا ہے ان سب کی ان سب کے نیک ہونے کی وجہ سے ما زادہ ملک ملکی شیعہ میری سلطنت میں تھوڑی سی بھی زیادتی نہیں ہوتی کہ ان کے سیدھا ہونے پر میری سلطنت بڑھ گئی اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنا حق لے لوں تو مجھے فائدہ کوئی نہیں اور اگر میں اپنا حق چھوڑ دوں تو مجھے نقصان بھی کوئی نہیں اے میرے بندے برعکس میں تجھے فائدہ دلوانا چاہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں اپنا حق چھوڑ دوں گا لیکن تجھے تیرا حق دلواؤں یہ وجہ ہے کہ جہاں بھی حقوق العباد حقوق اللہ سے ٹکراتے ہیں اللہ حقوق اللہ کو چھوڑ دیتا ہے میرے حق چھوڑ دو حقوق العباد بس وہ چیٹر کوئی نہیں ہم سے زیادہ دھوکے باز کوئی نہیں ہم سے, زیادہ فنٹر, کوئی نہیں ہم سے زیادہ فنٹر کوئی نہیں اللہ اکبر توجہ فرمائی گئی حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے اللہ و اکبر ان کا نام تھا مدعم خیبر سے واپسی کے موقع پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھوڑا تھا اس کے پالان کو صحیح کر رہے تھے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اچانک ایک تیر آیا ایک کالے کلوٹے تھے غلام صحابی تھے ایک تیر آیا عائلن عائلن اس تیر کو کہتے ہیں جو اس طرح ہوتا ہے نا کہاں سے آیا پتا نہیں چلا اندھا دھن فائرنگ ہوئی کہیں سے بھی کوئی گولی آ گئی ایک تیر آیا اور آ کر کے ان کی میں پیوس ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی فلاح خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے آواز سنی کہ صحابہ ان کو مبارک مبارکبادی دے رہے ہیں ہنی اللہ شہادا ہنی اللہ جنا ان کو جنت مبارک ہو ان کو شہادت مبارک ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے فرمایا کوئی مبارک بادی نہیں اس کو شہادت کی مبارک بادی نہ دو اس کو جنت کی مبارک مبارکیاں نہ دو اللہ کے نبی یہ شہید ہو گیا دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آ کر کے لگا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کل ہرگز نہیں ولدی نفس و محمد بی مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے بخاری کی صحیح حدیث ولدی نفس عليه محمد ان اخذها يوم خیبر, من لم تصبح المقاسم خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک چادر انہوں نے چرا لی تھی ایک چادر ابھی مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا تقسیم سے قبل انہوں نے ایک چادر چرا تھی مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے ابھی بتایا ہے لتش ٹائر والے اللہ نے اس چادر کو آگ کی چادر بنا دیا ہے اور وہ آگ کی چادر میرے صحابی پر شولے برسا رہی اللہ ایک وہ چادر کہ جس کے اندر بندے کا حق تھا لڑنے والے سپاہیوں کا حق تھا اس کو چھپا دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا وحی کی روشنی میں کہ وہ اللہ نے اس چادر کو آگ کی چادر بنا دیا ہے لتاسٹائل والے ہی اور وہ آگ کی چادر اس پر شولہ برسا رہی ہے تو اب دو صحابی کھڑے ہوئے جوتے کے تسمے لے کر جوتے کے تسمے جانتے ہیں تسمے لے کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میں نے جوتے کے تسمے رکھ لیے تھے میں مال غنیمت میں یہ تسمے تھے میں نے جیب میں رکھ لیے تھے یہ لے لیجئے شراکن او شراکان ایک یا دو تسمے تھے تو اللہ کے نبی فراض میں فرمایا سنو شراکن من نارین او شراکان من نارین یہ تسما بھی اور جہنم کی آگ کا تسما لم اکبل میں ان کو قبول نہیں کرتا کن انت تجیو یومل قیامہ کل قیامت کے دن میرے پاس لے کر کے آنا اللہ اکبر آج ہم نمازیں پڑھ کر مطمئن ہیں کہ سیدھا جنت میں جانا ہے ایک نماز نہیں چھوڑتے ہیں مجھے ہے نا ایسا اور حقوق العباد کا پتہ ہی کوئی نہیں انہی وِلہ راج رون میرے دوست و میرے بزرگ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر ہم حقوق اللہ پورے پورے ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں کوتا ہو رہی ہے کل قیامت کے دن نہیں بخشے جا سکتے پکڑ میں آ جائیں اب جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو حقوق العباد کے اندر سب سے بڑھ کر بندوں میں اگر کوئی ہستی ہے تو میرے دوست و میرے بزرگ وہ والدین قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا وہ ازار اللہ کا انداز ہی بڑا عجیب و غریب ہے اس آیت کے اندر فرمایا وہ ازار ابو تیرے رب نے فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کوئی بڑا جج فیصلہ سنا دے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے فیصلہ سنایا جا چکا ہے رب بھی کہتا ہے میں نے فیصلہ کر دیا ہے دو فیصلے اللہ نے کی ہیں ایک فیصلہ مربی حقیقی کے بارے میں اور دوسرا فیصلہ مربی موری کے بارے میں مربی حقیقی کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے اللہ مربی حقیقی ہے اللہ تاغد اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا یہ میرا فیصلہ ہے اگر شریک کر دیا نا پھر معافی نہیں لن میں قربان بھی سمجھ لیتا ہے اللہ فرماتا یہ شرک کرنے والا یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ایک ہی صورت میں جنت میں جانی کی ایک ہی صورت اللہ وہ کیا صورت رب کہتا ہے تم سوئی کا ناکا لو سوئی کا ناکا سوئی اٹھاؤ سوئی کا جو سراخ ہے نا حتّا جل جمالی اونٹ لے کر آؤ اونٹ اور اونٹ کو اس سوئی کے ناکے سے گزار دو اللہ یہ اونٹ سوئی کے ناکے سے کہاں گزر سکتا ہے رب کہتا جس طرح تمہاری عقلوں میں یہ بات ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا تو اپنی عقل میں یہ بات سمجھ لو جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا سوئی کے ناکے سے تو بعض اوقات دھاگا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا منہ میں لے کر اسے پتلا کر کے اسے پھر اس میں ڈالتے پھر بھی نہیں جاتا بیگم سے بولتے ہیں آؤ بھائی ذرا تم دھاگا ڈال دو چہ جائے کہ اونٹ اونٹ کی رسی اونٹ کس طریقے سے داخل ہو اللہ اکبر یہ پہلا اللہ کا فیصلہ ہے مربی حقیقی के بارے میں اور دوسرا فیصلہ اللہ کا مربی مجازی کے بارے میں فرمایا بل والدینی احسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے بھائی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کن کن کے والدین ابھی زندہ ہیں حیات ہیں ایک یا دونوں ما شاء اللہ بھائی سمجھ لیں اچھے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ویسے ہی سوال کر لیا ماں حق الدین اللہ کے پیغمبر والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے حق پوچھ رہے ہیں آپ فرمایا حق پوچھنے کی بات کرتا ہے آ میں تجھے ایک جملے میں سمجھا دوں اگر اگر تجھے سمجھ حق کے بارے میں پوچھ رہا ہے باپ ہی تیرے لیے جنت ہیں اور تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم ہیں جملہ آپ نے ایک ہی سنا دیا بس ان کی اطاعت کی فرما برداری کی تو تجھے جنت مل گئی ان کی نافرمانی کی تو سمجھ لے تجھے جہنم ملے گی تیرے لیے وہی جنت ہے اور وہی بابا تیرے لیے جہنم پھر والدین کے اندر سب سے زیادہ حق ایک صحابی نے سوال کیا من احق بحسن بے حسن صحابتی اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسنے شروع کروں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امم کا اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن شروع اس نے پھر سوال کیا سما من آپ نے فرمایا امو کا اپنی ماں کے ساتھ اس نے کہا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اس نے پھر سوال کیا پھر سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا اپنے والد کے ساتھ اب یہاں پر تھوڑی سی طبیعت جو ہے نا وہ ابا جی کی کیا ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے کہ ماں کو تو تین حق اور باپ کا صرف ایک حق ماں کے تین حق کیا وجہ ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نو مہینے کی تکلیف نو مہینے کی مشقت نو مہینے کی ڈیوٹی نو مہینے, نو مہینے کا بوجھ کیوں جی اپنی ایمان سے بتائیے کبھی دو کلو دو کلو خربوزہ لے کر کے ذرا چلنا پڑ جائے دس پندرہ منٹ تک تو حالت خراب ہونے لگتی ہے یار یہ کیا عذاب ہاتھ میں رکھ لیے لو اکبر تیری ماں نے تیرے بوجھ کو اٹھایا دو گھنٹے کے لیے نہیں دو دن کے لیے نہیں ایسی سخت ڈیوٹی دن رات ہو دن ہو رات ہو غمی ہو خوشی ہو وہ بیچاری بیمار ہو یا صحت مند ہو آ رہی ہو جا رہی ہو کھڑی ہو بھی ہو بیٹھی ہو بھی ہو لیٹی ہوئی ہو تیرے بوجھ کو اٹھا کر رکھا ایک مہینے دو مہینے تین مہینے نو مہینے تک تیرے بوجھ کو اٹھا کر کے رکھا اور اللہ اکبر نو مہینے بوجھ اٹھا کر کے پھر جب تجھے جنہ تجھے پیدا کیا تو موت و زندگی کی کشم کشمے تجھے جنا اتنی تکلیف اٹھا کر اللہ اکبر اور جننے کے بعد ت نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی کیونکہ جان چھوڑ گئی اس کی اب یہ بچہ جوک کی طرح ماں کے سینے سے چپٹ گیا اب اس کا یہ دودھ پی رہا ماں جس کی ابھی ایک ڈیوٹی ختم ہوئی تھی ایک دو سال کی ڈیوٹی دو سال کی بڑی ڈیوٹی شروع ہوگی یہ بادشاہ سلامت جب چاہیں ماں کو طلب کر لیں ذرا سی آواز نکالیں اور ماں اٹھا کر کے سینے سے لگا غمی ہو خوشی ہو بیمار ہو کچھ بھی ہو یہ جب چاہیں یہ آواز ذرا سی نکالیں اور ماں کلیجے سے لگا لیں اور سینے سے لگا لیں دو سال کی اسی زبردست ڈیوٹی اور پھر وہ بچہ جس کی گردن بھی نہیں ٹھہر رہی رہا ہے بالکل جس کے کمر بھی نہیں ٹھہر رہی باپ کب لیتا ہے اور ماں کب لیتی ہے آپ نے ذرا غور کیا کوئی پوٹی آ گئی پیشاب کر دیا پمپر لیک ہو گیا تو اب بجی گیا گھر پکڑو پکڑو وہ بیچاری گھوم موس میں ہاتھ دے رہی ہے اس کو نہلا رہی ہے دھلا رہی ہے اور ابا جی کب لیتے ہیں جب نہلا دھلا کر پاؤڈر لگا کر صاف ستھرے کپڑے بنا کر آ گیا میرا بچہ چمٹا رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اور جیسی پشاب کو پکڑو بھائی اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو سنبھالو اس کو یہ ماں ہے اللہ تعالی نے جب جبھی اس کا یہ مقام رکھا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیما انف ہوں رغیما انف ہوں تین دفعہ فرمایا وہ شخص, وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے صحابہ نے کالی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول زبان نبوت سے کس کو آپ تین مرتبہ بدوائیں دے رہے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے برباد ہو جائے برباد ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی والد ہی جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں زبان نبوت سے میں نے تین مرتبہ ان کو بدوا دی ہے تباہ ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اللہ اکبر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں کل کل ما شاء الا کلو جنوبی کلو جنوبی فی الحیات قبل الممات اللہ ہر طریقے کا گنا معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا اور اس کو موت نہیں دیتا جب تک اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا نہ دے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماں کی بدوا سے بچنا چاہیے ماں کی بد دعا اگر کسی عالم کو لگ جائے تو عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے ولی کو لگ جائے تو ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے جڈیز کا واقعہ مسلم شریف میں موجود ہے آپ سن چکے ہیں اللہ کے ولی ہیں آپ سب سن چکے ہیں کہ وہ اپنے گرجے میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے ولی سے ماں آئی آواز دی جریج اب وہ نماز میں مصروف ہیں سوچنے لگے ادھر ماں کی آواز اور ادھر نماز کیا کروں پھر خیال آیا اللہ کا حق بڑا ہے ماں کا حق چھوٹا ہے نماز میں ہی لگے رہے ماں آواز دیتی رہی جریج جریج جریج اور جریج کیا کر رہا ہے اللہ کے ولی نماز پڑھ رہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو نفل نماز اور ماں باپ میں سے کوئی ایک آواز دے سنتیں پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں چھوڑ دیں اور نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کر کے ماں کے پاس جائیں کہ آپ نے مجھ کو آواز دی مسئلہ یہ آج ہم ڈراما نہیں چھوڑتے شر... شریعت یہ کہتی ہے نماز چھوڑ دو نماز توڑ دو جا کر ماں سے پوچھو کہ آپ نے آواز دی ہے آج ہم ماں کی آواز آ رہی ہے ماں آواز دے رہے اور ہم ڈراما نہیں چھوڑتے ٹی وی نہیں چھوڑ نماز میں مشغول رہے ماں چلی گئی دل خراب ہو گیا ماں کا اتفاق سے دوسرے دن بھی ماں آئی آواز دی جریز جریز اتفاق سے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ماں پھر چلی گئی اور ماں جل گئی تیسرا دن ہوا اتفاق سے جوریج نماز پڑھ رہے تھے جریز کی ماں نے آواز دی جریز جریج جریز نے جواب ہی نہیں دیے اب ماں کو آ غصہ ماں نے بد دعا دے دی اور ماں نے بدعا بھی ایسی دی کہ اللہ تجھے موت نہ دے حتی ین تن زورا ادا وجوہ منہ میس جب تک کہ تدکارا اور زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے اللہ تجھے موت نہ دے اور بدوا لگ گئی بدوا لگ گئی حدیث میں آتا ہے کہ وہاں محلے میں ایک عورت تھی بڑی خوبصورت تھی عورت اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا بڑا فخر تھا تو اس کے یاروں اور دوستوں نے کہا کہ تو ہمیں پٹھا لیتی ہے ہم تو بے وقوف اگر تجھے اپنے حسن پر زیادہ ناز اور فخر ہے نا تو وہ جو اللہ کا ولی ہے نا ادھر وہ جریج جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے دن رات اس کو پھسلا کر اس کو ورغلا کر اور اس کے پاس جا کر اپنے حسن کا جادو اس کے اوپر چلا کر کے دکھا تب مانیں گے تو سب سے بڑھ کر حسین اچھا میرے حسن کو چیلنج کرتے ہو جاتی ہوں جریز کے پاس چلی گئی کہ جی مولوی صاحب وہ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں اللہ کے روی صاحب نے فرمایا کبھی بھی تنہائی میں اور خلوت میں ایک مرد ایک عورت کو ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جریز اللہ کے ولی تھے وہ سمجھ گئے یہ اکیلے مسئلہ پوچھنا ڈنڈا نکل یہاں سے وہ بھاگ گئی یہاں اس کہا یہ تو اگر پتہ چل گیا میرے یاروں کو میری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی وہ جب دیکھا نا امید ہو گئی تو ایک چرواہے کے پاس جا کر زنا کروا لیا بتکاری کروا لی اور جب بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے پوچھا رہے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو ہوا میں نے نہیں کہا تھا کہ جوریج کے پاس جاؤں گی یہ جوریج کا بچہ ہے کونج وہی اللہ کے ولی ہاں ارے یہ جو مول صاحب بنے پھرتے ہیں اتنی بڑی پگڑی تلمبر رومال اتنا بڑا چبہ یہ حرکتیں ان کی لوگ گئے ڈنڈے لے کر کڑھالیاں لے کر مار جھاڑ گرجا توڑ دیا اور جریج کو مارا پیٹا کپڑے پھاڑ دیے چہرہ سیاہ کر دیا سیاہی مل دی اللہ اکبر اور ادالت میں کھڑے ہوئے ہیں بدکار سے کھڑی ہوئی ہے مجما لگا ہوا ہے کہا کیا جرم ہے کہا جرمی ہے کہ یہ مول صاحب بنے پھرتے اور اس عورت سے انہوں نے بدکاری کی ہے اور یہ بچہ اس کا سبوت اللہ اکبر ماں کی بدوا لگ گئی حضرت جریک سمجھ گئے کہ ماں کی بدوا لگ چکی ہے روئے اللہ سے معافی مانگی اللہ کو تاہی ہو گئی غلطی ہو گئی تھے اللہ کے ولی کہنے لگے میں نے زدہ نہیں کیا بدکاری نہیں کی کامیاں یہ بچہ تمہارا ہے کہاں کہا ہے بچہ لے کر آپ نے ہاتھ بچے کے پیٹ کے اوپر رکھا اور پھر کہا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تین بچے ہیں جن کو اللہ نے بچپن میں بلوایا ان میں جریج کا یہ واقعہ آپ نے ذکر کیا وہ بچہ اللہ نے اس کو قوتیں گویائی دی اور جریج کے سامنے اور سب کے سامنے اس نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے میرا باپ فلانا چروا ہے اب لوگوں نے کہا معافی یہ کیا غلطی ہو گئی یہ کیا ہو گئی بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر ماں کی بد لگ جائے تو ماں کی بد عالم کا علم نہیں دیکھتی ماں کی بدوا ولیوں کی ولایت نہیں دیکھتی ماں کی بدوا ایسی چیز ہے کہ کتنا بڑا نمازی ہو ماں کی بدوا نمازی کی دماس کو نہیں دیکھتی اگر لگ جائے گی تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں یہ سننے کے بعد اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے والدین کو زیادہ عزت دیں ان کا احترام ان کی عزت ان کی خدمت فرمایا ان دقل کی برا حد ہوما کیما خاص طور پر اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں فلا کلاف انہیں اف بھی نہ کہما انہیں جھڑکو نہیں وہ کلما کریما اور جب بھی ان سے بات کرو تو ان کو عزت دیتے ہوئے بات کرو لهما جناح من الرحمة اور عاجزی اور انکساری کے بازو ان کے آگے جھکا کر کے رکھو رحماجی اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے یا رب الحما سلطان واہمین کا عرشی کام کا کماس ابراہیم, وعلا ابراہیم حمید مجید اللہم بارک کما بارکراہیم البراہیم فل آخرت ہی حسن یا اللہ دنیا کی بلائیاں بھی اطا فرماد آخرت کی بلائیاں بھی اطا فرماد ہے یا اللہ ہم جب تیرے گھر میں داخل ہوئے تھے تو یا اللہ ہم مانگتے ہیں مانگتے ہوئے ہی داخل ہوئے تھے اور ہم یہ مانگ رہے تھے اللہ ابوا و رحمتک یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے سارے بند دروازے کھول دے یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے برکتوں سے بھر دے یا اللہ اپنا فضل عطا فرما دے اپنا کرم عطا فرما دے یا اللہ گناہوں کی بخشش عطا فرما دے اللہ گناہوں کی مخصرت ہمیں بھی بخش دے ہمارے ہم مرحومین کو بھی بخش دے یا اللہ جو جو ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما دے یا اللہ جو جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و حاضر عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما دے یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال کمائی میں خیر و برکتیں عطا فرما دے یا اللہ رزق کے حلال کی قصب حلال کی عقل حلال کی توفیق عطا فرما اللہ حلال روزی میں برکتیں ڈال دے اللہ مقصین حلالی کان حرام کو اکری ناب فضل کا اللہ جو بے اولاد ہے اولادا فرما اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دے یا عالمین یا رب العالمین تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اتنی زیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ مہمان کو یا اللہ مہمان کو حق حاصل ہے اپنے میزبان سے سب کچھ مانگ سکتا ہے یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مہمان بنے ہوئے ہیں یا اللہ تمارا میزبان ہے جو جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ تو دینے پر قادر ہے یا اللہ وہ سب کچھ عطا فرما دے یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ بغیر مانگے وہ بھی ہم کو عطا یا الہ عالمین یا رب العالمین ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام سمار دے سارے الجھے ہوئے کام سلجھا دے سلحان ربی کا رب العزتی سرین وحمد اللہ رب, رب العالمین